الحمدللہ للہ آج سترہ اور اٹھارہ ذوالخا چودہ سو تینتیس ہجری کی درمیانی رات تین نومبر دو ہزار بارہ اور ہفتے کا دن ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کی آمد آمد ہے اور محرم کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں اسلامی تاریخ کے دو عظیم حادثات واقع ہوئے بہت بڑی ٹریجڈیز جنہوں نے اسلام کی تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا ان میں سے پہلا حادثہ سیدنا امیر المکمین فاتح ایران اور روم خلیفہ راشد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے اٹھائیس ذوالجہ تیئس ہجری کو آپ رضی اللہ تعالی عنو صحیح بخاری میں ملتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ نماز فجر پڑھا رہے تھے اسی دوران ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر حملہ کیا جس کی وجہ سے آپ کی انتڑیاں کٹ گئیں اور اسی زخم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی انہو یکم محرم چوبیس ہجری میں جام شہادت نوش فرما گئی اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائی مدینہ میں موت بھی ملی کیونکہ صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث فضائل مدینہ والے چیپٹر میں کہ مدینے میں موت مانگو جسے مدینہ میں موت آئے گی اور مدینے کے مسائب کا جو صبر کرنے والا ہوگا قیامت والے دن میں اس کا شفیع بنوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کا سب سے بڑا اور پہلا فتنہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے کہ میری امت اور فطروں کے درمیان ایک دروازہ ہے جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے اور وہ دروازہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عمر کی شہادت یکم محرم چوبیس ہجری کے بعد ایک فتنوں کا سلسلہ شروع ہوا اسی کی ایک کڑی سیدنا عثمان ابن عفان ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پھر سیدنا علی کرم اللہ عج الکریم کی شہادت اور پھر یہ فتنے چلتے چلتے اپنے ایفیکٹس کو پہنچے جب اسلامی تاریخ کا دوسرا بڑا حادثہ اور وہ سید الشہدا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی اکسٹ ہجری میں دس محرم الحرام اشور والے دن مظلومانہ شہادت تو یہ دو بڑے سانح یعنی شہادت عمر سب سے بڑا سانہ جس سے فتنوں کا آغاز ہوا ٹریجڈیز کا آغاز ہوا اور پھر اس کا افیکٹ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور وہ شہادت بھی ہے کہ جس کی خوشخبری سیدنا حسین کو تو ان کی زندگی میں مل گئی کہ آپ نے شہادت نوش کرنی مسلم امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور چشمان کرم سے زاروں کتار آنسو رواں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کو کس نے ہم ناک کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرعیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ اس بچے سے جو اتنا پیار کر رہے ہیں آپ کی امت فراغ کے کنارے اس کو شہید کر دیں اور پھر انہوں نے یوں ہاتھ مارا اور کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے لا دکھائی تو یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلام کا قربانیوں کا آغاز ہے اور آخری مہینہ زلحجا کا وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے قربانیاں ہی قربانیاں ہیں اس دین کے اندر عیسوی اعتبار سے پچھلے سال اور ہجری اعتبار سے اسی سال کے آغاز میں چودہ محرم الحرام چودہ سو تینتیس ہجری کو دس دسمبر دو ہزار گیارہ والے دن میں نے ایک ایکسکلوسیو لیکچر دیا تھا شہادت حسین کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اب میں نے مسئلہ نمبر سکسٹی ون کا نام دے دیا ہے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ کیونکہ سکسٹی ون ہجری میں یہ سامع ہوا تو اس کو نام بھی اب مسئلہ نمبر سکسٹی ون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے اور پھر اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر مسئلہ نمبر اڑتالیس فکر حسین تحریک کے خلافت کی روح ہے وہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکا ہے ہمارے یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کے تھرو جو چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اور دو ریسرچ پیپر بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھے ہوئے ہیں ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے رافظیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جو اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور باقی مستند کتابوں سے ہے الحمد اور اب ہم نے کچھ دن پہلے ہی وشورافا کتاب جو محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی تھی آج سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے لکھی گئی ابن جوزی رحمۃ اللہ پانچ سو ستانوے ہزری میں فوت ہوئے یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ڈیڑھ سو سال پہلے گزرے ہیں اور اس کتاب پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے شاگرد حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت کلمات اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ واقعی یہ کتاب ہے جو پڑھنے کے لائق ہے اور ناسبیوں اور جزیدیوں کا صحیح رد کیا کیونکہ اس زمانے میں ایک جزیدی تھا جس نے کتاب لکھی تھی عبد المغیث نامی تو اس کتاب کا رد کیا تھا ابن جوزی نے عربی میں کتاب لکھی اس کا ترجمہ الحمدللہ اردو میں آ چکا ہے وہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پر بکس اینڈ ریسرچ پیپر والا جو حصہ ہے سنت پاور ڈاٹ کام اس پر اپلوڈ کر دیا ہے یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا کہنے سے منع کرتا ہے یہ اس کا عربی ٹائٹل اور ترجمہ ہوا ہے یزید کی شخصیت محدث ابن جوزی رحم اللہ کی نظر میں آج کا یہ ایکسکلوسو لیکچر جو ایڈریس ہونے جا رہا ہے وہ ان شاء اللہ تعالی مسالہ نمبر 55 کے نام سے اپلوڈ ہوگا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اور یہ 55 الحمدللہ الحمد بائی چانس ہی آیا اور اس میں ڈبل فائیو کی نسبت ہے پنچتن پاک کی جو اہل سنت اور اہل تشیدوں کے ہاں متفقن علیہ حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6261 کتاب الفضائل چیپٹر میں اور راوی جو ہے ابما عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں رابضی یہ بکواس کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ سعید علی سے بکس رکھتی تھی وہ ہے راوی اس حدیث کی اور بند کمرے میں یہ واقعہ ہوا ہے اما اگر اس کو باہر نہ نکالے تو یہ واقعہ اندر ہی رہ جاتا سید آئشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑی ہوئی تھی اتنے میں سیدنا حسن وہاں پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا پھر سیدنا حسین آئے پھر سیدہ فاطمہ آئی اور پھر سیدنا علی آئے ان سب کو اپنی چادر کے نیچے لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الحقاب کی آیت نمبر تینتیس تلاوت فرمائی بین رجسل بائی و تب رقم تفہیرات بے شک اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وسلم اجمائین اللہ, اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے الحمد تو قرآن پاک کا جو کانٹیکس ہے اس میں تو یہ محات المومنین کو خطاب ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے اسی میں ایکسٹینشن کے طور پر ان چار ہستیوں کو بھی شامل کیا لہذا یہ چار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل کر پانچ تن پاک اور پاک سے مراد اہل سنت کے من میں معصومیت کا عقیدہ نہیں بلکہ پاک سے مراد ہے ہر طرح کی بری عقائد اور نظریات سے پاک شد سے پاک تو یہ پانچ تن پاک باقی انبیاء کے بارے میں تو اجماعی عقیدہ ہے کہ وہ تو ہر اعتبار سے ہی پاک ہوتے ہیں معصوم انل جنوب معصوم انل خطا ہوتے ہیں اسی کی نسبت سے یہ ڈبل فائیو مسئلہ نمبر ففٹی فائیو کے نام سے انشاءاللہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر یہ گفتگو اپلوڈ ہو جائے گی اور اس ایکسکلوسو گفتگو کا عنوان ہے رفضیوں کے دو اہم عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ رافضیوں کے دو اہم عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ رافضیوں کے دو اہم عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ اور وہ دو نظریات کیا ہیں نظریہ نمبر ایک علم لدنی اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ میں بعد میں کروں گا جس کو مختصر یوں سمجھیے کہ رابذیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے اور پھر اسی سے اہل سنت میں اہل تصوف کے ہاں بھی یہ عقیدہ گھس گیا کہ کتاب اور سنت کے پیرل کچھ ایسی تعلیمات ہیں اللہ تعالی کی جو کتابوں میں تو نہیں ہیں مگر سینا با سینا ٹرانسفر ہوتی آ رہی ہیں اور بسا اوقات اہل تصوف اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کے لیے کتاب اللہ اور سنت کا رد کرنا آسان ہو جاتا ہے ان بے بنیاد باتوں کی وجہ سے اور یہ میں بے بنیاد انشاءاللہ کتاب و سنت سے ثابت کروں گا یہ میری اپنی ذاتی رائے نہیں کبھی اس کو باطنیت کا نام دیتے ہیں کبھی روحانیت کا نام دیتے ہیں کبھی طریقت کا نام دیتے ہیں اور شریعت کا مزاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو شریعت تو جہاں ختم ہوتی وہاں سے طریقت شروع ہوتی ہے بھلے آزم اللہ اور نظریہ نمبر دو وہ ہے حدیث ارتاس جو ابھی محرم کے دن ہے تو زبان زد عام ہوگی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث وہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے جب آئے گا وہاں پر موضوع تو میں ایڈریس کروں گا کرتاس کہتے ہیں تحریر کو لکھی ہوئی چیز کو حدیث کرتاز یعنی بخاری اور مسلم کی وہ حدیث جو مختصراً میں یہی بیان کر دیتا ہوں جس سے غلط ریزلٹ نکالا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم لے کر آؤ اور شانے کی ہڈی لے کر آؤ میں تمہیں ایک تحریر ایسی لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے لیکن وہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اور پھر باقی اس کی جتنی سندیں ان شاء اللہ جب موضوع آئے گا تو میں ڈسکس کروں گا یہ ایک روایت نہیں بخاری اور مسلم میں دونوں میں کئی روایتیں ہیں ان شاء اللہ لفظ ب لفظ میں پڑھوں گا کیونکہ اس ٹاپک کو آج تک کسی نے پازیٹولی ایڈریس نہیں کیا ہمیشہ فرقے کو سامنے رکھتے ہوئے ایڈریس کیا تو یہ ہے حدیث کرتاث اور اسی کو پھر بنیاد بنا کر سعیدوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خلیفہ بلا فصل کا عقیدہ اور وسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو قرار دیا گیا اور اس کی وجہ سے پھر ایک امت کے اندر اختلاف شروع ہوا تو آج کا جو لیکچر ہے یہ کل تین حصوں پر مشتمل ہے پورشن نمبر ون میں انشاءاللہ میں تمہیدی گفتگو کروں گا جو ریڑھ کی ہڈی ہوگی ہماری ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے اور پورشن نمبر ٹو میں جو نظریہ نمبر ایک ہے علم لدنی سے ریلیٹڈ اس کو انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا کتاب و سنت کی روشنی میں اور پھر یہ دو پورشن تو آج ہی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تیسرا پورشن جو ہے وہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے کیونکہ اتنی لمبی گفتگو میرے لیے کرنا بھی مشکل ہے اور آپ کے لیے سننا بھی اور وہ تیسرا پورشن اگلی دفعہ ڈسکس ہوگا حدیث ارتاس اور خلافت اور وسیع رسول کے حوالے سے انشاءاللہ لیکن وہ گفتگو بھی اس پر ڈپینڈنٹ ہے جو آج کی تمیدی گفتگو اور نظریہ نمبر ایک ہے تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں جو تمیدی گفتگو پر مشتمل ہے اور وہ قرآن پاک کی اس آیت پر پیوٹ ہے جو سورت المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے 67 اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الیک من ربک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے ہر وہ شے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی بللم تب ان اور بفرض محال اگر آپ نے ایسا نہ کیا کہ اللہ کی نازل کردہ وہی کو لوگوں تک نہ پہنچایا رسالتا تو پھر آپ نے بھی رسالت کا فریضہ ادا ہی نہیں کیا یہ صرف سمجھانے کے لیے ورنہ بیا سے تو بئی ہے یہ چیز وہ تو اللہ کی حجت ہوتے ہیں کمیناس اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شخص سے بچائے گا لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی حق بات آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے اور اس میں ٹینشن بھی نہیں لینی کہ کوئی حق قبول کیوں نہیں کرتا ان دل او مل کا بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جس نے جان بوجھ کر کفر ایڈاپٹ کر لیا ہے جس کو آپ مثال سے سمجھیں کہ جو سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں لیکن جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے وہ تو پہلے ہی جاگ رہا ہے اس کو, کو کوئی نہیں جگا سکتا اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی اس میں جو یہ حکم آیا کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا یہ آپ پہنچا دیجئے لوگوں تک اس سے مراد کیا ہے تو بھائیوں اہل سنت اور اہل تشیدوں کا اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد پرائمری طور پر اللہ کی کتاب ہے نازل کردہ بڑی اور پھر اسی کی ایکسپلینیشن جو بیان القرآن ہے سنت جو صحیح احادیث کے ذریعے آگے ٹرانسفر ہوئی وہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے وہی نادر کرتا ہے یہ وحی متلو ہے تلاوت کی جانے والی یہ مطلوب توئے ہے نہیں ہوتا تا سے ہوتا ہے اور وہ وحی غیر مطلوب ہے جس کی تلاوت تو نہیں ہوتی لیکن اس کے احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علی امردوان نے سنے اور آگے بیان فرمائے باقی جہاں تک منکرین حدیث کا مسئلہ ہے تو اس پہ میری پوری گفتگو اہل پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے ایک گھنٹہ 35 منٹ کی گفتگو ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اور یہ تو ایکسٹریم ایک ایک ہوئی کہ منکرین حدیث ہو جانا اور دوسری ایکسٹریم کہ ہر من گھڑت اور ضعیف ال حدیث کے پیچھے لگ پڑنا جو قرآن اور بہاری مسلم سے ٹکراتی ہو اس پر بھی پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف ال اور من گھڑت احدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی گفتگو اہل سنت ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے تو بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علی مسلام کے ذریعے جو دین عطا فرمایا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ امتوں سے بھی پوچھے گا کہ تم نے ہمارے انبیاء کو کتنا ریسپانس کیا اور انبیاء سے بھی پوچھے گا کہ آپ نے دعوت پہنچائی کہ نہ پہنچائی اور اگر پہنچائی تو آپ کو کیا ریسپانس ملا اس کا ذکر سورت العراب کی آیت نمبر چھ میں ہے الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ تو پس بل ضرور ہم ضرور پوچھیں گے ان امتوں کو جن کی طرف رسول بھیجے گے کہ آپ تک رسولوں نے پیغام پہنچایا ولند الْمُرْسَلِينَ اور ہم ضرور پوچھیں گے انبیاء کو بھی کہ انہوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کے معاملے میں بہت حیا فرمانے کوئی کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ نہیں ہے تو بھائیو جہاں تک ہمارے امام امام کائنات سید والآخرین شفیع المد رحمت اللہ سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا اور وہ ہے سور تقویر کی آیت نمبر چوبیس وما ہوا اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے میں کنجوز نہیں ہے جو جو اللہ کی طرف سے غیبی خبریں آئیں امت تک پہنچا الحمدللہ علم غیب کا جہاں تک تعلق ہے تو اس پر میری اہل سنت پار ڈاٹ کام پر مطالعہ نمبر چھ کے نام سے پچاس منٹ کی گفتگو رکھی ہے جس میں افراد و تقریب سے بچ کر حق بات امت تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اور قرآن پاک کی بعض آیات سے الہام کی بنیاد لیتے ہوئے جیسا کہ سیدہ جو مریم تھی ان پر جو اللہ تعالی کی طرف سے الہام ہوا یا سیدنا موسا علیہ السلام کی والدہ پر جو الحام ہوا اس کی وجہ سے بعض لوگ اس امت میں بھی کش اور الہام کو کانٹینیو مانتے ہیں تو ان کے رد پر میری ایکسکلوسو گپتگو ہے مسالہ نمبر چالیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پچیس منٹ کی ختم نبوت کی حکانیت اور کشف اور الہام کی حقیقت میں نے اس میں قرآن و سنت سے ثابت کیا ہے کہ کشف کا عقیدہ اس امت میں ماننا ختم نبوت کے ہے لیکن آج محل نہیں اس کو بیان کر دیں لہذا ان واضح آیات کی روشنی میں ایک بات بالکل ایکسکلوسولی ہمارے سامنے آئی اور الحمدللہ اس پر اہل سنت اور اہل تشیوں کا اجماع ہے کہ جس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک مکمل دین نہیں پہنچایا وہ پکا کافر ہے اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کچھ حصہ جو ہے وہ خاص لوگوں کو بتایا اور کچھ جو ہے وہ عام اس میں امپلائڈ ہے شامل اور وہ انشاءاللہ حدیث سے بھی میں ثابت کروں گا اب سورت الماحدہ کی آیت نمبر سڑسٹھ کی تفسیر میں پانچ صحیح السناد احادیث انشاءاللہ بیان کروں گا تاکہ معاملہ جو ہے یہ تمہیدی گفتگو کا کھل کر سامنے ہے حدیث نمبر ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں اسی آئے سورت الماعیدہ آئے نمبر سڑسٹھ کی تفسیر میں امام بخاری اس کو لے کر ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں کہ جس کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ وحی کا کچھ حصہ چھپا لیا اور کچھ ظاہر کر دیا وہ کداب ہے وہ جھوٹا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے اور یہ تو اماں عائشہ کی شرافت تھی کہ انہوں نے اس پر اتفاق کیا ایک کداب کہا اصل میں تو کافر ہے اور باقی اللہ تعالیٰ پر جو جان بوجھ کر جھوٹ باندھنے کا وہ کافری ہے غلام احمد قادیانی نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا نا کہ مجھے پیغمبر بنایا گیا تو اس لیے کافی ٹھہرا پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جملہ بولا اس کے بعد پھر یہ آیت بھی تلاوت کی کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی یا الرسول ما من ربک تفعل فما رسالت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا فریضہ ہی ادا نہ کیا صحیح حدیث نمبر دو صحیح مسلم میں مشہور حدیث ہے جو ہمارے کانفرنس میں بھی لکھی ہوئی ہے دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث کتاب الحج چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت البدا کا خطبہ حجت البدا کا خطبہ نو ضل الحجا یوم عرفہ کے دن دس ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیا جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث ہے نمبر میں نے بتایا کہ کریٹیکل حدیث ہے یہ کافی لمبی حدیث ہے جس میں سے کچھ پورشن میں بیان کرتا ہوں جو ہمارے آج کے لیکچر کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے. جو سنت والی حدیث ہے وہ کھیت تان کر ہرسن درجے تک پہنچتی ہے وہ المستل للحاکم میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب سو اٹھارہ جو مسلم شریف میں ہے اس میں کتاب اللہ کا ذکر ہے اور سنت اور حدیث کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے اسی کتاب نے کہا جس رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا دراصل اس نے اللہ کا حکم مانا تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن اللہ کے حضور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے تو تمام صحابہ کرام علی مردوان نے بیک زبان تین باتیں کہیں کیا ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خیر فائی پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کیا اور اپنی شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا تین دفعہ اور تین دفعہ عوام الناس کی طرف اور کہا اللہ مشہد اللہ مشحد اللہ ہم مشہد اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا یہ مان گئے ہیں کہ میں نے حق بات تیری طرف سے پہنچا دی اور شبر اور تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے یہاں پر میں ضمن ذکر کر دوں جو حدیب خم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیثیں ہیں وہ انشاءاللہ میں لیکچر کے اینڈ پہ جو پورشن آئے گا اس میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ ہی کو پکڑنے کا کہا اہل بیت کے احترام کا کہا پکڑنا کتاب اللہ کو یہ تو ان شاء جب موقع آئے گا تو لیکچر کے اینڈ پہ جو تیسرا پورشن ہے اس میں بیان بھی کر گا تو حدیث نمبر تین بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے اور یہ بھی حجت الفدا کا خطبہ ہے لیکن نو ذو الحجہ کا نہیں یہ دس الحجہ کو دس ہجری میں یعنی ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم نہر والے دن کا خطبہ ہے جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی جس میں کافی ڈیٹیل گفتگو ہے ان میں سے کنکلوڈنگ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے خون یعنی تمہاری جان اور تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں اسی طریقے سے ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں جس طریقے سے آج یہ مہینہ یہ شہر اور آج کا یہ دن حرمت والا ہے اللہ کے نزدیک اور تم انکریب اپنے رب سے ملنے والے ہو اور جب تمہارا رب تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا کہو گے کیا تم یہ کہو گے کہ میں نے اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا تو تمام صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات اشاد فرمائی اللہم مشحد اللہ مشحد اے اللہ گور اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس بات کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں یعنی اس دین کے پیغام کو آگے پہنچائیں ادھر کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا علم دنی والا کہ اے اللہ نبی خاص گلا دب دار تجارس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو خاص باتیں مجھ سے کی ہیں وہ بھی میں نے امت تک پہنچانی ہے یا میں اپنے پاس ہی رکھوں کوئی نہیں کھڑا وہ کیٹاگوریکل مینشن ہے یہ پہنچا ہتہ کے تیسری چوتھی حدیث جو اسی کانٹیکس میں میں بیان کرنی ہے وہ اور میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آئے تھی آتی ہو لیکن مولوی چھپاتا ہے یہ حدیث ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آئے تو ساروں کو ہی آتی ہوتی ہے تو یہ مولویوں کی اور جاکرین کی روٹی کیسے چلے گی اگر لوگ خود ہی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کریں گے حالانکہ یہ آبلیگیشن ہے ہر مسلمان کی کہ وہ دعوت کا کام کرے گا اور اس پر میری پوری گفتگو ہے پچیس منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر اور پانچویں حدیث کرٹیکل موسٹ کرٹیکل لیکن یہ بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ سننے والی ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ یہ بڑی کرٹیکل حدیث ہے اور یہ آج تک نہ کسی نے کتاب میں لکھی اور نہ آج تک کسی نے بیان کی حالانکہ یہ صحیح مسلم میں ہے کیونکہ اس حدیث کو ہاتھ ڈالنا جو ہے وہ چار سو چالیس ولڈ کو ہاتھ ڈالنے کے متراد ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا اس کا فل ریفرنس سن لیں صحیح مسلم میں منافقین کی صفات والے چیپٹر میں اوپر تلے دو حدیثیں ہیں سات ہزار پینتیس اور سات ہزار چھتیس کہ سعید اللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سعید عمار ابن یاسر اور ربی اللہ تعالی نے اسے پوچھا کہ بتائیے یہ جو آپ جنگ جمل میں سعید علی کا ساتھ دے رہے ہیں اور صفین میں بھی آپ کا ارادہ ہے سیدنا علی کا ساتھ دینے کا کیا یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کوئی بات اس بارے میں سنی ہے اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ آپ کی ذاتی رائے تو غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی تو سیدنا مار ابن یا رضی اللہ تعالی سابقون الاولون میں سے تھے پرہزگار ترین صاف صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ امار کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے حق کو جاری کرے گا اور امار جو ہے شیطان سے محفوظ رہے گا یہ صحیح بخاری میں سیدنا اللہ عمار کے فضائے والے چیپٹر میں بخاری ہے تھی لے وجہ سے تو انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے کہا یہ میری اپنی رائے ہے کہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور مولا سے مراد جگری یار دلی محبوب بیسٹ ٹرینڈ اور پھر سیدنا مار نے ایک جملہ بولا جو آج کی اس ساری گفتگو کو کنکلوڈ کر دے گا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی ایسی بات کبھی شاد نہیں فرمائی جو آپ نے باقی سارے عوام الناس سے بیان نہ فرمائی ہو۔ اب بتا ایک چیز ایسی ہے جو سیدنا النا ابن اب بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات فرمائی ہے اور اس کا تعلق بھی ہمارے دین کے ساتھ نہیں ہے نہ قیامت تک کے لیے کسی کی اصلاح کے ساتھ تعلق ہے وہ آپ صاحب اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں ہے سیدنا مار کہتے ہیں کہ ہمیں عزیفہ نے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں جن میں سے آٹھ کو ایک پھوڑا نکلے گا اور آپ کا ایسا پھوڑا قیامت والے دن کہ وہ کمر سے نکل کر آگے تک ان کا سینہ چیر دے اور وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے سے گزر جائے یہ عرب کا محاورہ تھا اور یہ کافروں کے بارے میں یہی محاورہ صورت العراب کی چالیس نمبر آیت میں بھی آیا ہے کہ یہ کافر اور منافق کبھی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے یہ محال چیز بیان کی گئی اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے یہ لیکن ہمارے اعتبار سے سمجھانے کے لیے عرب کی یہ ایک کہاوت بولی جاتی تھی تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر کے چیپٹر میں کہ قیامت والے دن میرے حوضے کوثر پہ کچھ میرے اصحاب لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ میرے صحابہ ہیں یہ میرے صحابہ ہیں اور مجھے بتایا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بد راتیں جاری کر دی تھی اور میرے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور میں کہوں گا سخن سکن لمن غیر آبادی سخن بدر آبادی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین بدل دیا بولے آداب اللہ بڑا نازک معاملہ ہے بھائیوں بڑا نازک معاملہ ہے ہم تو شاید کوئی نہیں اور اس پر میری ڈیٹیل گفتگو ہے چالیس منٹ کی ایل سنت پاک ڈاٹ کام پر مثلا نمبر چونتیس کے نام سے منافق کی نشانیاں منافقت کی تاریخ اور اس کا علاج اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیجیے ردی اللہ مار ابن یاسکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ سیدا عائشہ طلحہ یا سیدنا زبیر یا ایون حضرت ماویہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ منافق ہے ورنہ تو وہ نام لے دیتے انہوں نے کانٹیکٹ ہی کوئی اور بیان کیا ہے انہوں نے کہا کہ منافقین کے نام بتائے تھے بس وہ ایک بات ہے جو سیدنا رام بن جیمان کو بتائی باقی آپ نے عوام الناس کو ساری باتیں بتائی البتہ یہ ضرور ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اس پر اجماع ہے اور یہ چودہ صدی میں سعودی عرب کی تنخواہوں پر پلنے والے چند ناسبی مولویوں نے اس کو کنٹراورشل بنایا ورنہ تو یہ کبھی کنٹراورشل چیز رہی نہیں ہے یہ اجماع یقین ہے کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی میں سئی سنت کے ساتھ ہے سن ابن ماجہ میں اور جامع الخلفاء بھی سنتی تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے اور یہ حدیث شروع یہاں سے ہوتی ہے تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے تم میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لینا اور یہ اختلاف کیا ہوا وہ وہابی سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حجرت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا حضور کی مفاد کے بعد ان میں سے کئی لوگ مرزد ہو گئے مسلمان کذاب کے ساتھ مل گئے تو ڈکشنری میں تو وہ صحابی ہی ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم سے ظاہروں کو نہیں مانتے لیکن اس وقت تو تھے جب تک وہ مرکز نہیں ہوئے تھے تو بڑا نازک معاملہ ہے یہ تو اہل سنت اور اہل تشید کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر ربی اللہ تعالی عنہ اپنی تمام جنگوں میں حق پر تھے جو انہوں نے منکرین زکات کے ساتھ کی یا انہوں نے مسلمہ قصاب کے ساتھ اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ جو چلتا رہا تو سیدنا علی کرم اللہ عل کریم بھی اپنی تمام جنگوں میں ہاتھ پر دے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اور یہ کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ یا کسی شاہب العزیز کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مولا علی رضی اللہ تعالی نو کو یہ سرٹیفکیٹ دے کر گئے ہیں ایک ایک جنگ پر تینوں جنگوں پر جنگ جمل پر اس کے بعد جنگ سفیم پر اور جنگ نہروان جو خوارج کے ساتھ رہی اس کی آج ڈیٹیل میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں ایک ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں احادیث ایسی موجود ہیں جن سے یہ سارے ایشو ریزالو ہو جاتے ہیں بلکہ امام بخاری اور امام مسلم کے جو استاد ہیں جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی حدیث کی اور آثار کی کتاب لکھی امام ابن ابی شہبا المتوفا 235 ہجری امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں اور امام مسلم کم از کم ڈیڑھ ہزار حدیثیں صحیح مسلم میں ان سے لے کر انہوں نے اٹتیس ہزار احادیث اور آثار کا مجموعہ مسنت ابن بھی شہبہ جمع فرمایا اس میں انہوں نے آخری چیپٹر باندھا ہے کتاب الجمل کتاب الفتن کے بعد کتاب الجمل کیونکہ جمل سے سارے فتنے شروع ہوئے اور اس میں تین باب باندھے ہیں باب جمن بابل سفیم اور تیسرا باب جو ہے نہروان کی جان جو خواہش کی خلاف لڑ گئی جنگ جمل جو سید عائشہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوئی اس پہ وہ اسی احادیث لے کر آئے ہیں اور اللہ کرے اس کا ترجمہ ہونے کے قریب ہے ابھی یہ سارے نافی و جزیدی جو ہیں نا یہ نکل نہیں سکیں گے اپنے گھروں سے جب یہ ترجمہ لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا اور دوسرا ہے جنگ سفین پر چوالیس احادیث لے کر آئے اور جنگ نہروان پر باسٹھ اور یہ کل ملا کر ایک سو چھیاسی احادیث وہ لے کر آئے ہیں ان تینوں پر اور یہ بات یاد رکھیے امت میں امام ہے سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کہ اگر مسلمانوں میں باغی امت کوئی پیدا ہو جائے یا گروہ اس کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی اسی لیے محدثین نے پورے پورے چیپٹر باندھے اسی چیز کو بتانے کے لیے کہ مولا علی رضی مولانا تعالیٰ نو کے فیصلوں سے ڈیڈکٹ کیا جائے کہ باغیوں کے ساتھ کس طرح حکومت پیش آئے اور بالکل اس کے اپوزٹ اگر حکومت باغی ہو جائے اور غلط راستہ اختیار کر لے تو اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے اس میں سعیدنا حسین ربی اللہ تعالیٰ امت کے لیے زربل مسلم الحمدللہ اور اسی پر میرے وہ دو لیکچر ہیں جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا دوبارہ کر دوں مسئلہ نمبر اکسٹھ کے نام سے دو گھنٹہ اور بیس منٹ کی ایکسپلوسو گفتگو حسینیت اور کا تحقیقی جائزہ اور دوسرا مسئلہ نمبر اڑتالیس فکر حسین تحریر خلافت کی روح ہے اور جو ریسرچ پیپر فائیو اے رابزیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور فائیو بی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ صحیح الاسناد احادیث اہل سنت کے ہاں جو ہے اس کی روشنی میں الحمدللہ تو جس کو زیادہ جو ہے انٹرسٹ ہو تو وہ اس کو سن سکتا ہے اور وہ پڑھ سکتا ہے لہٰذا سابقون میں سے سیدنا سعید ابن یافر رضی اللہ تعالیٰ نے کلی یہ ڈیسیژ دے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس سے جو جو باتیں کی وہی وہ ہمیں بتائیں کو خاص باتیں نہیں سوائے وہ منافقین بات لہذا یہ بات بالکل طے ہو گئی کہ دین کا کوئی بھی حکم یا مسئلہ کتاب و سنت سے باہر نہیں ہے اور اجماع اور اجتہاد کو ماننا کتاب و سنت ہی کو ماننا ہے اس میں میری پوری گفتگو ہے الگ سے مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے اجماع کی حجیت اور اس کی سترہ مثالیں تقریباً چالیس سے پچاس منٹ کی گفتگو ہے اس میں میں نے یہ ساری بات اور جو اہل سنت پر اصحاب الحدیث پر ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ اجماع اجتہار کو نہیں مانتے وہ میں نے الحمد اس نے بتایا کہ جھوٹا الزام تو الحمد سارے کا سارا دین کتاب و سنت میں موجود ہے سوائے وہ مناقین کے نام جو حذیفہ بن جمان کو بتایا چلیں اب میں چلتے چلتے آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ وہ وجہ کیا تھی اصل میں جب غزبۂ تبوک سے سیدنا حزیفہ بن جمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے آگے, آگے اونٹ کی مہار پکڑتے ہوئے چل رہے تھے تو ایک تنگ گھاٹی ایسی تھی کہ جس میں سے صرف ایک بندہ ہی گزر سکتا تھا دو پہاڑوں کے درمیان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو منافقین نے یہ پلان کیا کہ آپ چونکہ اس وقت اکیلے ہوں گے تو آپ پر یک بار ہی ٹوٹ پڑے اور آپ کو شہید کر بن یمان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور جب منافقین نے حملہ کیا تو زیفہ بن جمان اور ربی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان پر کھیل کر نبی صلی اللہ صدم کی حفاظت فرمائی اس میں حضور اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دوں یہ نقاب کوس جو آئے تھے یہ منافی کون کون سے تھے تو میں اپنا راز بتا دیتا ہوں ایک ایک کا نام حضور نے ان کو بتا دیا اور کہا کہ یہ میرا راز اپنے سینے میں رہے تو وہ بتاتے کسی کو نہیں تھے یہ تو بعض کے صوفیاء کے دعوے ہیں جو کہہ دیتے ہیں جی ہم بتا دیتے ہیں کون جنت میں ہے کون دوزت میں ہے صحابہ اکرام کو بھی نہیں پتا تھا کون منافق ہے اور کون مومن ہے بن بھیمان کو تھا ہم بتائے تھے تو یہ ہماری تمہیدی گفتگو مکمل ہوئی اب انشاءاللہ دوسرے پورشن کی طرف آئیں گے اور تیسرا پورشن انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے ایک دفعہ بروشی پڑھ بھائیو پورشن نمبر ٹو یعنی رافضیوں میں جو نظریہ نمبر ایک آیا علم لدنی کا اب رافضی کو بھی سمجھ لیجیے یہ ٹرم کیا ہے رافضی دعد ہے عربی میں رافضی اصل میں جب سیدنا علی کے ساتھ لوگ شامل تھے صحابہ اکرام علی مردوان کو شیان علی کہلاتے تھے علی کے گروہ کے لوگ الحمد ہم بھی شیان علی ہیں پولیٹیکلی عقید میں منہج میں مسلمان اور اہل سن پولیٹیکلی تو شیعہ آباد اے پولیٹیکل ونگ آف مسلم یہ کوئی فیکٹ اور فرقہ نہیں تھا انیشیٹو اور ہم اگر شیعہ بھی ہیں تو مال ابن یاسر والے مالک اشتر والے نہیں سہی بخاری میں عزیز موجود ہے سعید اللہ مال بن یاسر نے پسرا کے ممبر پر خطبہ دیا سعید الحسن اوپر والی سیڑھی پہ تھے وہ خود نیچے اور کہا کہ اے لوگو عائشہ رضی اللہ تعالی رہا آ رہی ہیں بصرے کی طرف سے کوفے کے ممبر پہ دیا دے شک وہ دنیا اور آفرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں دنیا اور آفرت میں کس اپنی جگہ رکھی بدتمیزی نہیں کی لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو اللہ کی اطاعت کیوں کہ امیر المومنین کی اطاعت دراصل اللہ اس کے رسول کیا سورت النساء کے تحت یادینہ آمن اطی اللہ و اطی الر رسول و الی امر اس کے تحت اسی کے کانٹیکس میں میری وہ ایکسکلوسو گفتگو ہے مسلح تقریب اور پہلے تین سو سال کے مسلمان پچیس منٹ اہل سنت ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے تو احترام انہوں نے نہیں چھوڑا کہا دنیا اور آبت میں بیوی ہیں لیکن یہاں ان کو غلطی لگی ہے اور وہ مجھے موقع نہیں برنا میں وہ ساری حدیث بھی بتاتا کہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا نبی سم نے پہلے ہی پیشن کو یہ فرمائی تھی لیکن وقت کے ساتھ جب ملوکیت نے پنجے گاڑنے شروع کیے اور پھر بنو میا کے حکمرانوں نے اور گورنوں نے ممبروں پر سیدنا علی کو گالی گلوچ اور برا کہنا اور لام تام شروع کیا اور یہ معاملہ ایکسٹریم کو جب پہنچا تو دوسری طرف بھی اس کا ایکسٹریم رزلٹ نکلا کہ جو شیان علی تھے انہوں نے ماض اللہ تفر اللہ اپنی نفرت مٹانے کے لیے سیدنا سعیدنابکر عمر اور سیدہ عائشہ اور طلحہ زبیر رضی اللہ اجمعین کو بھی گالیاں دینی شروع کرتی ہیں حالانکہ اہل بیت کے آئمہ اللہ اجمعین اس میں حصہ نہیں بنے اور میں آج اس ویڈیو کی وساقت سے چیلنج کرتا ہوں دنیا کے تمام اس وقت کے اہل تشیوں کو جو اکثر رافضی بن چکے ہیں کہ اپنے اصول محدثین پر مجھے ایک روایت صحیح دکھا دیں کہ آئمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ اجمعین اللہ السلام یہ تینوں درست ہیں انہوں نے کبھی کسی صحابی کو گالی دی جو ممبروں میں غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا الگ چیز ہم بھی کرتے ہیں یہ سیدنا رام کی جو غلطی ہیں وہ آج تک محمد بھگت رہی ہے ملوکیت کی شکل میں ہم بھی بیان کرتے ہیں لیکن کیا اس کی بنیاد پر ان کو کافی کہنا شروع کر دیا جائے جب معذ اللہ ان کو دوستی کہنا شروع کر دیا جائے یا منافی کہنا شروع کر دیا جائے یہ تعلیمات سیدنا علی اور ان کے ماننے والوں کی نہیں ہے احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے تو ان کے جب ایکسٹریمزم شروع ہوا تو جب یہ انہوں نے معاملات کیے تو سیدنا زید بن علی بن حسین یعنی حضرت حسین کے جو بیٹے تھے امام زین العابدین علی بن حسین ان کے آگے تھے جو بیٹے زید جو امام باقر کے چھوٹے بھائی تھے انہوں نے جب یہ سیدنا ابو بکر عمر کے بارے میں گالی گلوٹ سنا تو انہوں نے کہا رافا دوانا انہوں نے تو ہمیں بھی چھوڑ دیا ہے ہماری یہ تعلیمات ہے نہیں ہے اور وہیں سے ان کا نام رافدی ڈل گیا اور مزے کی بات ہے کہ رافدیوں کو اہل سنت اور اہل تشید دونوں ہی کہتے ہیں یہ کہ مقدوبی علیم ہے وہ اہل تشید کہتے ہیں ہم رافی نہیں ہے وہ راضی جو ہے وہ ہیں تو یہاں سے یہ معاملہ بگڑنا شروع ہوا تو یہ رافضیوں میں جو پہلا نظریہ آیا جو اہل سنت میں بھی پھر گھسا اہل تصوف کے ذریعے سے وہ ہے علم لدنی خاص علم ہے جو قرآن و حدیث کے پیدل سینا بہ سینا خاص لوگوں سے چلتا رہا ہے میرے خیال ہے جتنی تمیدی گفتگو میں کر چکا ہوں اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں کہ اس کو بیان کیا جائے شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے لیکن چونکہ ان کے کچھ دلائل اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے ورنہ کہیں گے ہمارے دلائل تو بیان ہی نہیں اور میری اللہ کے فضل سے یہ آدت ہے کہ میں وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ گلا پھاڑ پھاڑ کے بس اپنے دلائے سامنے رکھوں اسی وجہ سے کسی کو بات ہی توحید کی بھی نہیں سمجھ آتی دونوں کے دلائے سامنے رکھ کے اس کا موازنہ کیا جائے اور ہر بات کہیں بھی اس کو قبول کی جائے تو یہ تصویر میں پھر اس حد تک بگڑی ہے بات کہ آج ہم کسی کو کہتے ہیں بھئی قرآن میں لکھا ہوا اییا و آبدو نستعین عبادت صرف اللہ کی اور عبادت کی اعلی ترین شکل یعنی دعا غائب میں مدد کے لیے پکارنا صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے وہ کہتے ہیں جی لکھا ہوگا قرآن میں لیکن اچھی تو وہی کہنا ہے کہ سن فریاد پیرا یا پیرا میری فریاد سنی کم تر کے ہو اچھی تو سلطان بہو اشیر پڑھنا پتہ نہیں انہوں نے کیا بھی ہے کہ نہیں بیڑا میرا بچرا دے جے مچ بھی نہ بہن دے ہو وہ جی سلطان بہت سے شیر دل کا مشکل کچھ آپ منگتے سن تو کہیں ہم قرآن اور سنت پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں میری پوری ایکسکلوسو گفتگو ہے دعا صرف اللہ ہی سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مطلب نمبر تین کے نام سے ایک گھنٹہ 38 منٹ کی اور یہ چیلنج ہے کیا کے لیے اہل سنت میں اور اہل تشہیوں میں جو لوگ سیدنا علی کو غائب میں پکارنے کو حق سمجھتے ہیں مدد کے طور پر مدد کے طور پر وہ اس کا جواب دیں اور مطلب نمبر 43 ہے تبسل اور وسیلہ کے صحیح آم و مسائل ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام الحمدللہ للہ تمام چیزیں ریزالو کرتے ہیں اللہ کے مدد سے تو بھائیو یہاں وہ جملہ بھی میں بول دوں جو بار بار بولتا ہوں تاکہ مسئلہ ایک جملے میں سمجھ آئے گا یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اللہ نے اختیار دیا ہے مشکل کشائی کا یا نہیں دیا یہ تو جھگڑا ہی نہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہے یا نہیں یہ تو جھگڑا ہی نہیں جھگڑا یہ ہے کہ اگر اختیار ہو تب بھی غائب میں اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا خال ستن اور نہ معافی کون ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے یا اللہ سے اگر فرشتوں سے مانگیں گے کہ فرشتوں یہ بارش برسات ہو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے تمہارے جنید بھائی نے بھی ایک ناتھ مفتی صاحب کے کہنے پہ ہم نے ان کو بتا دیا کہ بھائی یہ شرکی کل ہیں ہے غائر میں مدد کے لیے فرشتے کو پکارنا بھی شرک ہے یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے اللہ نے ڈیوٹی لگائی نا دوشی پہنچانے کی تو ہم کہتے ہیں اللہ کو اللہ مسلح اللہ محمد ہم یہ نہیں کہتے برشتوں آپ کو چاہو قائم میں مدد کے لیے نہیں پکاریں گے تو اس طرح تو بارش کی ڈیوٹی بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کہ رشتوں سے کہیں گے کہ بارش برسات ہوئے گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے لیکن مسئلہ وہ کہتے ہیں بڑے بڑے مفتی پاگل ہے تو میں جب پھر غصے میں آتا ہوں تو ننگی بات کر دیتا ہوں کہ یہ مفتی تو جائیں گے دوزخ میں تمہارے اور تمہیں بھی ساتھ لے کے جائیں گے بیڑا غرق کریں گے تمہیں تو بات سمجھ آ چکی ہے جان بوجھ کر کیوں پھر قواریت کا شکار ہوتے اپنی بجاؤ کو جوڑو مولویوں کی اثریت ان شاء اللہ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں نے وہ صحیح آدیز بھی بتائی ہے صحیح بخاری سے اور پورا ایکسکلوس لیکچر ابھی دیا ہے مولویوں کے اوپر قرآن میں حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں وہ ہے ہی مولویوں کے بارے میں مسئلہ نمبر 51 کے نام سے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے رزق کے حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج وہ سن لیں ذرا چودہ تبق روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ تو میں خود بھی بھائیو 31 سال تک کیونکہ بریلوی مکبہ فکر میں رہا اس کے بعد 4 سے 5 مہینے دیوبندیت میں گزارے مجھے سمجھ آیا کہ یہ 19-20 کے فرق ہے پھر دو سال میرے اہل حدیث کے ساتھ بھی گزرے اہل تشید کے ساتھ بھی اور اب بھی میں سب کی باتیں سب کے لیکچرز میٹنگز اٹینڈ کرتا ہوں فرقہ واریت سے الحمدللہ بارہ بار آتا لہذا مجھے یہ تمام چیزیں الحمدللہ اپنی بہت ینگ ایج سے ایف ایچ سی لیول سے مجھے یہ چیزیں پتا ہے اور وہ کتابیں جو آج کے صوفیا جو ہزاروں لاکھوں مرید کر رہے ہیں انہوں نے صرف نام سنے ہوئے ہیں میں نے اپنی داڑھی مجھ نکلنے سے پہلے وہ کتابیں پڑھ لی ہوئی تھی تصوب کی پہلی کتاب عربی میں رسالہ کشیریا ابوالقاسم کشیری المتوفہ چار سو پینسٹھ ہجری آج سے ہزار سال پہلے لکھی گئی وہ میں نے پڑھی ہوئی اس کے بعد امام محمد غزالی المتوفہ پانچ سو پانچ ہجری ان کی مکاشفت القلوب ان کی منہاج العابدین ان کی کیمیائی سازت ان کی اخیال علوم الحمد پڑھی اس کے بعد شیخ فرید الدین اطار کی تذکرت اللیا سے آٹھ سو سال پہلے المتبفا چھ سو ستائیس ہجری وہ پڑھی جن کا جو بند اور بریلوی کا ترجمہ بھی آ چکا ہوا ہے ان ساری کتابوں کا آ چکا ہے علی بن عثمان حجویری صاحب کی شعرافات کسنیف سبوق میں فارسی زبان میں کشف المحجوب اور ان کی وفات ہوئی چار سو پینسٹھ ہجری میں آتے ہزار سال پہلے وہ کتاب بھی پڑھی بنیت الطالبین شیخ ابد القادر دلانی المتوفا پانچ ہجری وہ کتاب بھی پڑھی الحمد یہ ساری کتابیں پڑھی اور ان میں جو پازیٹو چیزیں میں ان کی آج بھی قدر کرتا ہوں میں نے یہ جو رسک حرام والا جو مسئلہ نمبر 51 ریکارڈ کروایا اس میں میں نے زہد پر کم از کم سترہ حدیث بخاری اور مسلم سے پیش کی ہیں کہ زہد اسلام کا حصہ ہے سفیا کا یہ جو پہلو ہے زہد والا اسے میں کوئی انکار نہیں ہے جو بری بات ہے ہم اس کا اختلاف کرتے ہیں جو اچھی بات ہے ہم اس کا الحمد للہ وہ ان کی نہیں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں بخاری اور مسلم میں ہے مستف اے اللہ محمد اور علیہ محمد کو بات اتنا ہی دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے یہ تزکیہ نفس والی باتیں کتاب الرقاب چیپٹر میں امام بخاری جو لے کر آئے اور صحیح مسلم میں کتاب الزٹر کے اندر یہ کوئی صوفیاء بھی بتائی ہوئی باتیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہے للہ <الحمداللہ> تو رافیوں کے اور صوفیوں کے وہ تین دلائل کیا ہیں جس کی بنیاد پر وہ علم لدنی کا دعوی کرتے ہیں ان میں سے پہلے دو دلائل تو بڑے کمزور ہیں لیکن ان کے نزدیک بڑے مضبوط ہیں اس لیے میں بیان کروں گا ہاں تیسری دلیل کہہ سکتے ہیں کچھ مضبوط ظاہری طور پر لیکن وہ بھی جو ہے مکڑی کا جال ہے تو انشاءاللہ میں اس کو بیان کرتا ہوں تو پہلے یہ علم لدنی کا لفظ صوفیاء کے ہاں کہاں سے آیا تو یہ ہے دلیل نمبر ایک سفیا کی جو سورت القحب میں قصہ موسا اور خضر علیہ السلام جو بخاری اور مسلم میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے قرآن میں نام تو نہیں آیا حضرت خضر کا لیکن بخاری مسلم میں آیا ہے اس کو بنیاد بنایا اور اس میں سورت القحب کی آئد نمبر 65 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خضر کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کو ہم نے اپنے پاس سے علم عطا علم لدنی اپنے پاس سے خاص علم متافرمایا تھا اور اس میں وہ تین واقعات بھی ہیں سب کو ہی پتا ہے اکثر ہمارے ممبروں پر یہ واقعات سنائے جاتے ہیں لیکن اس کا مقصد نہیں بتایا جاتا اس واقعے کا مقصد کیا ہے قرآن میں آنے کا اسے وہ اپنے بزرگ ثابت کر رہے ہوتے ہیں ایک پیغمبر کی بات کوٹ کر کے اور وہ بھی پھر انہوں نے گیم چلائی کہ کسی طریقے سے بھلی سابت کرنے تاکہ معاملہ ہی جو ہے نا گول ہو جائے اور یہ کبری عقیدہ لوگوں میں پروپیگیٹ کیا جائے کہ جو نبی ہے وقت کا وہ ولی سے سیکھ رہا ہے تو یہ تو کشم مجوم میں بھی علی بن عثمان ہزیری نے یہ باپ باندھا ہے کہ عقیدہ گمراہی پر مبنی ہے کہ کوئی غیر نبی نبی سے افضل ہو سکتا ہے اگر انبیاء کو فرشتوں نے سکھایا تو وہ فرشتوں کے بھی پیغمبر تھے حضرت جبرئی اللہ عام فرشتے نہیں تھے فرشتوں کے پیغمبر ہیں لیکن انہوں نے امبیا کی بھی حرمت کا خیال نہیں کہا, اور کہا جی وہ کو ولی کول گئے اور ویڈیوز پڑھی بھی ہیں ولی کے پاس تھے بھائی وہ نبی تھا اور الحمدللہ میں نے اس پہ پوری گفتگو کی ہے ڈیٹیل کے ساتھ تیس منٹ کی حیات خزر اور اہل تصوف اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر تیرہ کے نام سے سارے دلائل ذکر کیے ہیں آٹھ دس کے قریب ہے کوئی مائی کا لال تو اس کا جواب دے علمی طریقے سے اور دو دونوں باتیں بیان کی ہیں کہ یہ ولی نہیں نبی نہیں ہے ولی نہیں ہے نبی ہے یہ اور دوسرا یہ فوج ہو چکے میں یہ جو صوفیا کو خضر ملتے رہتے ہیں وہ کون ہے خضر وہ میں نے اس میں بتایا تو یہ ان کی فیل دلیل ہے جس کے ذریعے وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں تو وہ واقعہ اس کی اصل میں کیا حقیقت ہے وہ اللہ تبار و تعالیٰ نے سیدنا خضر علیہ السلام کے بہاف اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بحاف پر سیدنا خضر علیہ السلام نے سارے وہ کام کیے اور مسئلہ جو ہے وہ تقدیر کا سمجھانا مقصود تھا جس میں ایک بچے کی غزل بھی مروڑی گئی آپ کو ہوا ہے کہ افنا بچے کی غزل مروڑ دو تو مجھ پہ قانون لاگو نہ ہو تو یہ کس آئے اور ردیس میں لکھا ہوا ہے اگر اسے علم لدنی نکالنا ہے تو وہ اس میں متلے تقدیر سمجھایا گیا تھا کہ بس اوقات جو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس میں خیر مضمر ہوتا ہے وہ تینوں واقعات کہہ سکتے تھے وہ اللہ تعالی نے ایک پل کے طور پر بیان فرمایا کہ بعض اوقات انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کے اندر میرے لیے نقصان ہے اس میں ہی یہ چھپی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بچہ چھین لیا اگر وہ زندہ رہتا وہ رہنا تو نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ زندہ رہتا سیدنا علیہ السلام کے ذریعے تو یہ اپنے نیک ماں باپ کو بدنام کرتا اب یہ ماں باپ کو تو نہیں پتا تو ان کو خبر آ جائے تو اس کے ذریعے اصل میں مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو کو اسی میں ہی میری بہتری ہے جو سورت البقرہ میں آیا کہ بعض اوقات تم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے اور بعض اوقات جس چیز کو تم شر سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے اچھائی ہوتی ہے تو یہ طویل خاص کے اعتبار سے تو قتال کے بارے میں آیا لیکن طویل عام کے اعتبار سے ہر تکلیف کے لیے ہی تو یہ تو بھائی ان کی بڑی فیک دلیل تھی اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو کشف اور الہام کی باتیں کرتے ہیں اس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر چالیس کے نام سے ختم نبوت اور کشف اور الہام کی حقیقت اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پچیس منٹ کی اس میں میں نے یہ سارے پول کھولے ہیں اور سیدنا خزر علیہ السلام نے خود ہی قرآن میں فرما دیا جس نے مسئلہ ہی حل کر دیا آیت نمبر ایٹی ٹو کیٹاگریکل انہوں نے فرمایا وما فل امری اور میں نے یہ جتنے کام کیے اپنی مرضی سے نہیں کیے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے تو اللہ کے حکم سے جو کام ڈائریکٹ کوئی کرتا ہے وہ نبی ہوتا ہے یا ولی ہاں <تصفح> وہ غلام کا ادھیان ہی ہو سکتا ہے اگر نبی نہیں ہے تو اور ختم نبوت ہو چکی ہے آخری درجے میں سجد تعظیمی بھی حرام ہو گیا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا یہ توحید آخری درجے میں کامل ہوئی اور پچھلی امتوں میں کشف کشپ الہام ہوا کرتے تھے تو ختم نبوت بھی آخری درجے میں ہوئی اور اب کش الہام نہیں ہوگا اس میں میری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے اور جو عزیز پیش کی جاتی ہیں الحمدہ میں نے اس کی اپروپریٹ ایکسپلینیشن بھی بیان کی ہے اسی مسئلہ نمبر چالیس کے اندر اب آ جائیے بھائی دلیل نمبر دو ہے جو ان کی اور یہ تو ہمارے جو بولے بالے بریلوی بھائی ہیں ہم خود بھی رہے اکتیس سال ہمیں پتا ہے ان کو بچپن سے ایک قصہ دکھا دیا جاتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت بریلویوں کو صرف دو قصے بتائے جاتے ہیں بچپن سے میں بریلوی عوام سے محبت کرتا ہوں الحمدللہ اب للہ ابام سب سے دیوبند سے بھی شیعہ سے بھی اہل عزیز سے بھی میری چیڑ صرف مولویوں کے ساتھ ہے جو ان کو غلط طرف چلانے ان کے ساتھ کہ سیدنا سلمان علیہ السلام کا ایک درباری تھا جی اس سے پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دیا اچھی بات ہے جی سکھوں کا دین کا مسئلہ ثابت ہو گیا ہے اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ہم آپ کو قرآن کی آیت یا حدیث پیش کریں اور آپ کوئی کرتب کر کے دکھائیں اور میں آیت کو نہیں مانتا کیونکہ میں یہ کرتب کر لیتا ہوں یہ ثابت ہوگا جی. اب ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ قرآن اور سنت میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی کہ وہ بندہ کون تھا سوائے اس کے کہ جو وہ آیت سورت النمل کی آیت نمبر چالیس منل کتاب تو وہ شخص بولا جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تختہ بالکیس یہاں لے آؤں گا اللہ نے کہا اس کے پاس علم کتاب تھا کتاب کا علم اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے امبیا کو اور اس وقت تو ایک وقت میں کئی پیغمبر بھی ہوتے تھے این ممکن ہے وہ کوئی پیغمبر ہو پیغمبر کے امتی بھی پیغمبر ہو سکتے ہیں سعید لوت علیہ السلام پیغمبر بھی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے امتی بھی ہے سب سے پہلے وہ ایمان لے کر آئے سورت الحمود پڑھ لیں کہ لو علیہ السلام سب سے پہلے ایمان لے کر آئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بت پرست نہیں تھے اپنی نیچر پہ ہی تھے لیکن ان کی نبوت کی پہلی تصدیق کرنے والے وہ تھے سید یا نے سعید السلام کی تصدیق کی این ممکن ہے کہ وہ پیغمبر ہو این ممکن ہے کہ کوئی فرشتہ ہو اللہ کی طرف سے جو درباری کے طور پر موجود ہو تو ابھی اس سے تو ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو یہ پھر یہودیوں کے طرف چل پڑے اور ان کی کتابوں سے لیا جی وہ ایک ولی تھے آصف بن برخیہ اور بھائی کس آئے اور کس حدیث میں لکھا ہے کہ آصف بن برخیہ موجود تھے وہاں پہ اپنی طرف سے وہ یہودیوں سے لی اور یہودیوں کی ٹیمپر چیزیں ہمارے لیے تو ختمت نہیں ہیں تو باقی یہاں یہ بات یاد رکھیے ہم معجزے کو بھی مانتے ہیں کرامت کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ جس میں کوئی شک نہیں اور میری جو وہ گفتگو ہے گستاحانہ فلم پر مسل نمبر 49 کے نام سے ڈیڑھ گھنٹے کی اس کے شروع کے پندرہ منٹ میں نے کرامت سمجھائی ہے کرامت کیسے کسے کیسے کس ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس پہ سمجھائی ہے یہ بات الحمدللہ تو ہم مانتے ہیں لیکن کتاب و سنت کے خلاف اگر کوئی بندہ شوکتا دکھاتا ہے تو بھائیو وہ جادو یا استدراج ہی ہو سکتا ہے اب میں آپ کو اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں مجھے بتائیے کہ دو جمع دو کتنے ہوتے ہیں کوئی شاک ہے آپ کو دنیا کے سارے بزرگ اپنی قبروں سے باہر نکل آئے اور کہیں کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں ہم مان جائیں گے دنیا کے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کر چاند کو دو ٹکڑے کر دیں سورج کو واپس پلٹا دے اسمان کو توڑ دے دجال کی طرف بارش برسانا شروع کر دے وہ بھی تو بزرگ ہوگا نا یہ دجال کو ماننے والے یہ ہوں گے جو یہ بزرگوں کے نام سے دیکھ کے لگ جاتے ہیں اور صحیح مسلم پڑھ کے دیکھے وہاں ایک مومن کھڑا ہوگا وہ کہے گا جو مرضی کر مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے تو ہے ہی ججال ہے وہ کہا میں اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہوں وہ کہجال ہے تو کتاب و سنت کو پکڑنے والے ہی ججال سے یہ تو یہ سارے لوگ ہیں دو جمع دو پانچ ہم مان لیں گے تو بھائیوں ننگا جملہ بولنے لگوں بڑا سخت کہ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی کہ ہم ہاں میتھمیٹکس کا فارمولہ دو جمع دو چار کو غلط ماننے کے لیے تیار نہیں یہ سارے شوق سے دیکھ کر البتہ ہم ان کے شوق سے دیکھ کر کتابوں سنت کو غلط ماننے کے لیے تیار ہے تو اس سے بڑے بڑے, بڑے بزرگ پاگل ہیں اس سے بڑے بڑے, بڑے بزرگ پاگل ہیں اس وقت دو جمع دو کو پانچ کے نہ وہ بزرگ یہ نہیں مانیں گے ان کا بچہ بھی نہیں مانے گا ہاں قرآن و سنت کو جو ریجیکٹ کر دیں گے کیونکہ جب شیطنت جو ہے وہ سوار ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں اور اس پہ میں نے اپنی نویت کی منفرد گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار پینتیس منٹ کی گفتگو ہے کہ ریڈ نالج جو کتاب و سنت کا وحی کا علم یا یہ علم ہے اللہ کے حضور قرآن کی روشنی میں یا پھر سائنس کا اسٹیبل نالج ابٹین تھرو آبزرویشنٹ جو ilm, اور تجربات سے ثابت ہو چکا ہو جیسے پٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے یہ ڈیفینیٹ علم ہو وہ بھی قرآن کی روح سے کتاب و سنت ہی کی طرح حجت ہے علم دو ہی ہیں علم وہی اور علم سائنس وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر الحمدللہ اس پہ گفتگو کیا ہے جس کو شوق ہو تو وہاں پر دیکھ سکتا ہے اب آ جائیے بھائی ان کی جو آخری دلیل جو بظاہر نظر آتی ہے کہ بڑی مضبوط دلیل ہے لیکن وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کیونکہ کوٹ کرتے ہیں اس لیے وہ مضبوط بن جاتی ہے بےمانی کرتے ہیں اور وہ صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں ایک سو بیس نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برتن لیے اور برتن سے مراد علم کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے ایک تو میں نے تمہیں ظاہر کر دیا یعنی بتا دیا کہ نبی فلم سے میں نے کون سی احادیث سنی تھی اور ایک اگر میں ظاہر کر دوں تو تم میری شہرت کاٹ دو یہ کن کو کہہ رہے تھے بنو امیہ کے بدماش حکمرانوں کو یہ نہیں بتاتے آگے وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جو علم ظاہر نہیں کیا نا جی وہ صوفیاء والا علم ہے علم لدنی اور وہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ اتنا واضح پرانوں سننے کے خلاف ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی میں کہ اس کا گاٹا اتار دیا جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو اس کو بیٹھ کر لیتے ہیں دیکھا حضرت یہ اسی لیے سے بیان کرتے ہیں اچھا بھائیو یہ اہل خواص کا علم توحید اور یہ کتاب و سننے سے ہٹ کے کون سا علم ہے اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسرا نمبر اکتالیس کے نام سے ایک گھنٹے کی نورم من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اپنی نویت کی منفرد گفتگو ہے ان تمام ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے جو تود کے بارے میں ان کی ایگزریشن ہے واحد البود کا عید اور یہ ساری چیزیں آگے اور پھر یہاں تک تو بات رکتی نہیں ہے یہ کہتے ہیں پہلے بنافی شیخ ہو شیخ جو کچھ کر رہا ہے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلو اور اس پہ وہ میرے دو جو ہیں وہ ایٹم بم بم پلٹ علم ایٹم بم اہل سنت پارک ڈاٹ کام پر سچ پیپر نمبر ٹو اے اندھا دھند پیروی کا انجام جس میں اٹھارہ بار سے میں نے گستا جو اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کی ہیں سب کانٹیننٹ کے بزرگوں نے اور ان سے پہلے کے جو صوفیاء بزرگ ہیں انہوں نے اور دوسرا ریسرچ پیپر نمبر ٹو بی غیر اسلامی نظریات با مقابلہ صحیح اسلامی عقائد بتیس ابارتے گستاخانہ وہ میں نے اس میں نقل کی ہیں الحمد اور آپ پڑھ کر حیران ہوں گے کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ چیشتی رسول اللہ ولی آب اللہ کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور کہتے ہیں معرفت دیل میں روحانیت یہ روحانیت ہے یہ شیطنت ہے روحانیت تو ہوگی کتاب و سنت کو پکڑنا یہ تو شیطنت ہے تو آج مال نہیں ہے اس پر میری مسئلہ نمبر 57 کے نام سے گفتگو ہے اور 57 کا عدد میں نے لیا کیونکہ وہ آیت ہے سورت الآذاب کی 57 ففٹی سیون اللہ و رسول ابو لحم اللہ دنیا و اللہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ازیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں ان پر اللہ کی لانت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور وہ میری یوم عرفہ پر گفتگو تھی آج سے تین سال پہلے چودہ سو اکتیس ہجری نوز الخا کے دن یہاں پر ہماری ایک علمی نشست ہوئی تھی اس کا نام ہے بزرگ پرتی کا انجام اور دعوت قرآن پچاس منٹ کی مذہب نمبر ففٹی سیون اور مثلا نمبر 56 ہم نے درود دروشی کے فضائل والے چیپٹر کو نام دے دیا ہے کیونکہ آیت درود سورت الزاف کی 56 نمبر آئے ہے تو یہ ساری نسبتیں جوڑ جوڑ کے الحمدللہ اسی طریقے سے جو ولادت مصطفیٰ والی ہماری جو چودہ سو ہجری آ... میں ہی گفتگو تھی ولادت مصطفیٰ اور آخری وسیع ہیں دو گھنٹے کی اس کو مثلا نمبر 63 کا نام دیا ہے کیونکہ آب و وسلم کی عمر مبارک 63 ہوئی تھی اب اس حدیث کی ٹرو ایکسپلینیشن کیا ہے وہ سمجھ لیجیے جو سیدنا ابو ریرا نے خود بتائی اسی سے ہی بخاری اور یہاں میں یہ بات کر لوں کہ اس حدیث سے دو ایکسٹریم ریزلٹ نکالے گئے ہیں یہ جو دو برتن لیے ایک طرف تو یہ علم لدونی والے لوگ ہیں اور دوسری طرف غلام اور پر پرویز جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں انہی حدیثوں نے تو بیڑا دھر کیا ہے تو وہ کہتا ہے یہ ڈی جی براڈ ہے کہ دو زروف لیے یہ دونوں اسٹریم ہے حدیث کسی حدیث والے سے سمجھتا تو اس کو سمجھ آ جاتی اسی صحیح بخاری میں حضرت ابو ریرا نے بتا بھی دیا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں اور تمام بخاری کے شارہین نے یہ جو میں حدیث اب بیان کروں گا اسی کو اس کی شرح میں بیان کیا چاہے ابن حضرت اسکلانی ہو یا بدر الدین اینی ہو یا کوئی بھی کہ یہ سید ابو ریرا نے خود بتا دیا کہ وہ کیا چیزیں تھیں وہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق علامات نبوت والے چیپٹر میں جو حضور کی پرڈکشن پروفیسیز تھیں چھتیس سو پانچ نمبر حدیث اور وہی حدیث امام بخاری ایک اور ترک سے بھی لے کر آئے کتاب الفتن فتنوں والے چیپٹر میں سات ہزار اٹھاون نمبر حدیث پہلے تین ہزار چھ سو پانچ نمبر روایت پڑھ لیتے ہیں کہ سیدنا ابو حیر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات رشاد فرمائی تھی کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں ہونے والی ہے قریش کے چند نوجوان لونڈے ہوں گے جو میری امت کا بیڑا گرک کرتے تھے یعنی جب وہ حکمران بن جائیں گے بنو کی طرف اشارہ تھا اور سیدنا ہریرا ساتھ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ان لڑکوں کے نام ان کے باپوں کے نام ان کے قبیلوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں لیکن ڈرتے تھے گاٹا اتر جائے گا حسین تے روزانہ نہیں ماما جم دیا بھائی جی حسین حسین ہے حسین پڑھنا شوق تو انہوں نے شریعت کے فتوے کے اندر اندر اپنے آپ کو بچایا کہ میں اپنی جان بچا لوں لیکن سیدنا حسین پروفٹ کی جینس جس میں ہو اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا ہمارے جگری یار یہ مولا مولا سے کسی جی کو تکلیف نہ ہو آپ اپنے مولویوں کو بھی کہتے ہیں مولانا تو مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیسو رزسٹنس کر کے جو اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر کے اپنی جان لٹائی کیا مت کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ بنو امیہ کی حکومت یہ ملوکیت جو ہے یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اور اگر آل محمد اس کو ایکسپٹ کر لیتی تو یہ دین کا حصہ بن جاتا اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا گیا ورنہ انہوں نے حضور کی زندگی میں تو بہ مشکل ان کی عمر ساڑھے چھ سال تھی کوئی کرنا نہیں کیا اصل میں انہوں نے کرنا کرنا تھا جب سب پرہیزگار لوگ بھی مسلحت کا شکار ہو جاتے جان بچانے کے لیے اور یہ جائز ہے کوئی منافقت نہیں ہے اگر باقی صحابہ کھڑے نہیں تو بات وہی ہے کہ حسین روزانہ نہیں ماما جم دیا روزانہ حسین پیدا نہیں کرتی حسین حسین ہی ہے اور دوسری حدیث جو ترک امام بخاری لے کے وہ سات ہزار اٹھاون نمبر ہے اس میں تو بالکل واضح ہو جائے گا وہی حدیث ہے کہ سیدنا ابو ابوریرا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں ہونے والی ہے اور چاہوں تو ان کے ماں باپ کے نام بھی میں بتا دوں کبیلوں کے نام بھی اس کے بعد سعیدنا ابو ریرا سے جس نے یہ روایت سنی تھی ان کا بیٹا کہتا ہے سعید بن عمر عمر بن سعید ان کے والد نے حضرت ابو احرا سے سنی تھی تو سعید بن عمر کہتے ہیں کہ میں جب اپنے والد کے ساتھ شام سے گزر رہا تھا جبکہ بنو امیہ کے لونڈے حکمران بن چکے تھے تو عمر بن سعید نے کہا کہ یہی وہ لونڈے ہیں جن کے بارے میں حضرت ابو رحرا کہا کرتے تھے اور کیا کہا کرتے تھے کہ ابن حضر اسکلانی رحمت اللہ المتبفہ آٹھ سو ہجری وہ اسی چھتیس سو پانچ نمبر حدیث صحیح بخاری کی شرح میں لے کر آئے کہ سیدنا ان آبھر صحیح حدیث ہے کئی روایتیں اس کی موجود ہیں مختلف کتابوں میں وہ کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے ساٹھ کے فتنے سے پہلے اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے موت دے دینا اور ساٹھ میں کیا ہوا سیدنا معاویہ فوت ہوئے اور یزید حکمران بنا اور یہی ابن حضرت کلانی نے صحیح بخاری میں لکھ دیا فت الباری میں اس کی شرح میں چھتیس نمبر حدیث کے ساتھ کہ ان لونڈوں میں پہلا لونڈا جزید ابن معاویہ ہے انہوں نے خود لکھ دیا میں نے نہیں لکھا تو سعید رامہ کی دعا اللہ نے قبول کی 59 ہجری میں ایک سال پہلے وہ فوت ہو گئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ان کی کرامت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اکاموڈیٹ کیا اس مسئلے میں اور انہوں نے وہ فتنے والا دور نہیں دیکھا یہ پوری بحث الحمدللہ للہ میرے اسچ اس پیپر فائیو اے رافظیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ وہ اگر کسی کو چاہیے ہو تو ہم نے ہزاروں کی تعداد میں وہ چھاپا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ پہ بھی رکھا ہوا ہے وہ لے سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہوگی بھائیوں پوری اس حوالے سے گفتگو اب آخر میں یہ تو میں نے علمی جواب دیا تھا ان تمام باتوں کا یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن وہی اظیفہ بن یمان والی بات ہے کہ منافقین کے نام بتائے ادھر لونڈوں کے نام بتائے تو دین کا مسئلہ نہیں آپ سے سر نے اس طریقے سے خاص لوگوں کو بتایا دین عام ہی جو کتاب و سنت میں اب الزامی جواب جس کو لاجک کہا جاتا ہے فلاسفی میں اور پنجابی میں اس کے لیے لفظ ہے پھکی اور یہ پکی سادہ پھکی نہیں ہے علمی پھکی ہے صحیح قسم کی علمی پھکی اور وہ سن لیں اور یہ الحمدہ جس نے تصوف پڑھی لی ہے وہ یہ علمی پھکی دے سکتا ہے آپ میں صوفیوں سے مخاطب ہوں کہ یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ والی کہ ان کو نبی جسم نے دو علوم سکھائے تھے تو پھر تصوف کے امام تو حضرت ابو حریرا ہونے چاہیے حضرت علی نہیں ہونے چاہیے لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ تصوف کے سارے سلسلے چاہے قادریہ ہو چشتیہ ہو نقشبندیہ ہو نقشبندیہ تو خیر ویسے منقطع ہے وہ تو قبروں سے چلتا ہے اس کو تو چھوڑ ہی دیں قادریہ چشتیہ اور سوربردیا یہ تینوں سلسلے جن کی سنعت چلے متصل ہے نقشبندیہ کی تو سنعت ہی متصل کوئی نہیں وہ تو مرنے کے کوئی ستر سال بعد جا کے قبر پہ بیٹھ کر رہا ہے کوئی چالیس سال بعد جا کے کر رہا ہے وہ تو ہے ہی منقطع ہے ان کو کم از ات کم اتنی شرم آئی کہ اپنی روایت جو ہے وہ سیدھی کر لیں سنعت یہ تینوں سلسلے قادریہ چشتیہ اور سوروردیہ سیدنا حسن بسری سے حضرت علی تک جاتے ہیں تو حضرت ابو ریرا تک کوئی بھی نہیں جاتا تو یہ حضرت ابو ریرا سے چاہیے تھا یہ سارے سسرے ہونے چاہیے تھے حضرت علی سے تو نہیں ہونے چاہیے تھے سر تو یہ میں کہہ رہا تھا جو علمی پکی ہے جو ان کو دینی ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاں امام نہیں ہے بلکہ سیدنا علی ہیں اور یہ بھی جو انہوں نے سیدنا حسن بسری کے ساتھ ان کی بیت جوڑی ہے یہ بھی فیبریکیٹڈ ہے جعلی سیدنا علی کی وفات ہوئی ہے چالیس ہجری میں شہادت حسن بسری چوبیس ہجری میں پیدا ہوئے اور ایک سو دس ہجری میں فوج ہوئی اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان چار ہجری میں شہید ہوئے زہر دینے سے ان کے ذریعے بھی کوئی سلسلہ حضرت علی تک جوڑتے تو بات بنتی تھی انہوں نے سیدنا علی تک سلسلہ جوڑا ڈائریکٹ ہسن بسری کہ جی سولہ سال کے تو تھے ملاقات شاید ہو ہی گئی ہو حالانکہ ملاقات ہو گئی ہو یہ تو خالی فرضی طریقے سے تو نہیں چلتے کتنے تابعین ایسے ہیں جو حضور کی زندگی میں تھے نوجوان تھے لیکن وہ سے ابھی نہیں ہے کیونکہ حضور کی زندگی میں ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے اب ایسے کر ہیں ہے کافی نہ بار ہے تابئی ہے حالانکہ حضور کی زندگی میں نوجوان تھے ملاقات نہیں ہو سکی تو اب یہ میں اس مسئلے کو بھی ریزالو کر لوں کہ یہ حضرت علی سے جو حسن بسری کا رشتہ جوڑا ہوا ہے یہ محدثین کے ہاں بالکل ریجیکٹڈ ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں حدیث نمبر ہے چونسٹھ امام مسلم مقدمے میں لے کر ہے کہ ہمام ہم کا بیان ہے کہ ہم قتادہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رحمت اللہ علیہ جو تب تھے تو ادھر ایک ابو داؤد العامہ ایک شخص تھا وہاں پر آیا اور جب چلا گیا تو لوگوں نے حضرت قطع سے کہا کہ حضرت یہ بندہ کہتا ہے میں نے اٹھارہ بدری صاحب کی زیارت کی ہے اور ان کی صحبت کی ہے نے کہا کہ یہ کہتا صحابہ کی اور یہ تو تعاون کے مرد سے پہلے بھیگ مانگا کرتا تھا اس کا تو دور دور تک حدیث ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا اور یہ کہتا کہ میں نے اٹھارہ بدری صحابہ کو دیکھا ہے یہ تو شاید کوئی نہیں اللہ کی قسم حسن بسری اور سعید بن مسیب جو اتنے بڑے تابعین ہیں انہوں نے بھی ہم سے آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں بیان کی جو کسی بدری سے حبی سے سنی ہو سوائے بن نبی وکاس کے کہ حسن بسری کی ملاقات سعد بن نبی وکاس کے علاوہ کسی بدری سے حبی سے ثابت نہیں اور ان سے اس لیے کہ وہ چھپن ایچوی میں بہت ہوئے تھے حضرت علی تو چالیس ایچی جی میں بہت ہو چکے تو امام مسلم نے میں جملہ بولتا ہوں تصب کے گلے پہ آرا چلا دیا کیا تک کے لیے کہ حسن بسری کی ملاقات ہی کوئی نہیں کسی بھی بدری سے حابی سے سوائے سعد بھی نبی وکاس کے مولاعی سے کہاں سے ہوگی رضی اللہ تعالیٰ کو جن کے ہاتھوں چوبیس سردار قتل ہوئے بدر کے اندر ان سے کہاں سے تو وہ قطادہ کہتے ہیں انہوں نے تو حضرت علی کے ریاست سے کوئی دیج بیان کرنے تو بڑی دور کی بات ہے ساتھی نبی اوقات سے کی کسی بدری سے سے نہیں کی تو یہ الحمدللہ امام مسلم نے یہ معاملہ ختم کر دیا اب آخر میں دو تین منٹس کے اندر سعید علی سے ہی پوچھ لیں کہ بتائیے آپ کو کیا اللہ کے نبی نے کوئی خاص علم دیا ہے یا نہیں تو یہ باتیں اس وقت بھی شروع ہوئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے سعید علی سے پوچھا گیا کیا اللہ کے رسول نے آپ کو کوئی خاص چیز دی ہے آپ تو حضور کے بڑے قریبی تھے سفر و حضر میں ہر وقت حضور کے ساتھ اور حضور کے بیٹوں کی جگہ سے ظاہر ہے بچپن سے پالا تھا سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی تھے سیدہ ختیجہ کے بعد پہلا جو ہے اسلام لانے والا ہے علی جامعہ تر مزید میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد زید بن حادثہ ہیں اور اس کے بعد سیدنا بکر صدیق یہ تو اختلاف ختم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے عورتوں میں حضرت خدیجہ اور بچوں میں علی اور بڑوں میں حضرت ابو بکر یہ صرف اختلاف اور غلاموں میں زید ورنہ ان کی آپس میں تو انٹلیکچل ترتیب ہے نا ایک یہ تو نہیں بے اکوقت سب نے کلمہ پڑھا ہے تو پہلے حضرت خدیجہ پھر سیدنا علی پھر زید بن حارت اور پھر سیدنا ابو بکر ربی اللہ علیہ اجمعین تو آپ کو کوئی خاص باتیں حضور نے سکھائی ہیں جو باقیوں کو نہ بتائی ہو بخاری اور مسلم دونوں میں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی خاص بات نہیں بتائی جو باقیوں کو نہ بتائی ہو ہاں سوال کہ یہ میرے پاس ایک صحیفہ ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے ہیں اور دیت کے مسائل لکھے ہوئے ہیں اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے وہ دیت لی جائے گی احساس نہیں ہوگا یعنی سو اونٹ یا وہ جتنے بھی پچاس اونٹ کافر کے لیے ہوتے ہیں لیکن قتل نہیں کیا جائے گا ہاں مسلمان مسلمان کو قتل کرے تو وہ قتل ہوگا اگر وہ لواحقین چاہے تو معاف کر سکتے ہیں تو یہ اس میں لکھا اور کیا تھی کیا کام اور وہ بھی اس لیے تھے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہی وہ جرت آمیز کام کرنا تھا کیونکہ یہ مسلمانوں نے جب باغی ہونا تھا جمل میں سفین میں اور نہروان میں اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ہدیشوں کی ضرورت تھی وہ حضرت نبی صلی اللہ وسلم سکھا گئے سعید الگ کو الحمد اور دوسری حدیث بہاری اور مسلم میں ہے جب یہی سوال ہوا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی اور بات نہیں سکھائی اچھا اس حدیث جو پچھلی تھی اس میں ایک اور الفاظ بھی ہے کہ ہاں خیم القرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے لیے جو حصہ ہے وہ اس کو مل جاتا ہے قرآن ہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یعنی قرآن ہی وسیع ہے اصل میں وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ جب آ جائے گا آخری پورشن اس میں بتا بھی دوں گا ان تو دوسری دیز بھی بہاری اور مسلم کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا آپ وسلم نے مجھے کوئی خاص بات نہیں بتائی البتہ یہ ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے نکالا اور کہا اس نے پوچھا حضرت اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے جس نے مدینہ میں بدعت کو جاری کیا یا بدعتی کو پناہ دی اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور یہ صحیح مسلم میں کئی ترک اس کے موجود ہیں اسی کے تحت یزید بن ماویہ لانت کا مستحق ہوا اس نے اہل مدینہ کے ساتھ واقعہ میں ظلم کیا ہم نہیں کہتے وہ خود بخود ہی مستحق ہو گیا اور ابن جوزی نے وہ روایت بھی لکھ دی ہے اپنی کتاب کے اندر کہ احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ یزید پر لانت کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا بیٹا آج تک میں نے کسی پر لانت نہیں کی ہے اور میں اس پر لانت کیوں کروں جس پہ اللہ کی کتاب میں لانت کی گئی ہے اس نے کہا اللہ کی کتاب میں یزید پر کہاں لانت ہوئی سورہ محمد پڑھ کے دیکھو جو لوگوں کے رشتے کاٹتا ہے زمین میں فساد کرتا ہے وہ لانت کا مستحق ہوتا ہے تو یزید خود لانت کا مستحق ہو چکا مجھے ضرورت کیا اس پر لانت, کی کی کیونکہ مسلمان مسلمان پر لانت نہیں بھیجے گا یہ نہیں کہ مستحق نہیں ہوگا آپ جھوٹ بولیں گے میں جھوٹ بولوں گا لانت کا مستحق ہو جاؤں گا لیکن آپ مجھے لانتی نہیں کہہ سکتے لالت اللہ قرآن کے تحت لانتی ہو جاؤں گا لیکن مسلمان کو کہا گیا کہ وہ لانتی کسی کو نہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں وہ نہیں ہوگا ہو جائے گا اللہ کی طرف سے اس کے اندر فتوا جو ہے امپلائڈ موجود ہے تو الحمدللہ یہ بات کنکلوڈ ہوئی ہمارا دوسرا پورشن کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی خاص بات نہیں بتائی گئی سوائے اس کے کہ آپ نے دین کا علم ان کو سکھایا اور الحمدللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے علماء میں سے تھے اور آخر کے لیے یہ میں نے حدیث رکھی تھی کنکلوڈ کرنے کے لیے پھر انشاءاللہ شاء اگلے ہفتے اس کا دوسرا پورشن جو موسٹ ایکسکلوسو اور خطرناک اور ڈینجرس قسم کا حدیث ارتاس والا موضوع ہے اور وسیع اور خلیفہ رسول والا صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکس کریں گے اور یہ حدیث آخر میں میں بیان کر دوں کیونکہ سید علی کی بات ہوئی ہے ان کی علم کی بات ہوئی ہے تو صحیح مسلم میں موضوع کے مسا کرنے والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھ سو انتالیس نمبر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے موزوں پر مسا کرنے کی مدت کتنی ہے تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ وہ اکثر حضور کے ساتھ سفر میں رہا کرتے تھے وہ تمہیں مسلہ بتائیں گے تو پھر وہ بندہ سیدنا علی کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے تین دن اور تین رات ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد جراب جرابوں پر یا موضوں پر مسے کی مدت مقرر فرمائی اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی چوبیس گھنٹے تو سیدہ عائشہ نے سیدنا علی کے پاس اس مسئلے کے لیے بھیجا حالانکہ حضور کی بیوی تھیں حضور کے ساتھ سفر میں وہ بھی رہیں لیکن انہوں نے کہا نہیں مولا علی کو اتنا قرب حاصل ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو وہ بتائیں گے رضی اللہ تعالیٰ ہو تو سیدنا علی کے پاس بھیجنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا علی کی بزرگی کی کائل تھیں اس میں کوئی شک نہیں اور یا چونکہ اس کا ذکر ہوا موضوع کے مسے کا تو ایل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر بیالیس کے نام سے استنجا وزو غسل اور سیم کے بارے میں میری دو گھنٹے اور پندرہ منٹ کی گفتگو اپلوڈ ہے اس کے بعد انشاءاللہ کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اس میں عورتوں کے مسائل بھی اور یہ تمام اختلافی مسائل الحمدللہ میں نے بیان کر دی ہیں تو یہ الحمدللہ ہمارا ایشو آج کے اعتبار سے ریزالو ہوا اگلے ہفتے کے لیے ان وہ گفتگو ہم باقی رکھتے ہیں ایک دفعہ دروش ہی پڑھے محمد محمد كما إنك محمد محمد كما إنك اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور اگر جدبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے کتاب و سنت کی تعلیمات پر صلق کے منج کے مطابق اجمعہ کو حجت مانتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے سبحان اللہم و بحمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک فما علینا اللہ البلاؤ المبین